محبوب سید محبوب مرشد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ عشار ہے زندگی میری پابند سنت رہے میرے مرشد کی کیا شان ہے سب آنند جہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں حضرتی کا شعر ہے زمانے کے رندوں سے ملتا ہوں لیکن زمانے کے رندوں سے ملتا ہوں لیکن تیری مستیاں کو سوا دیکھتا ہوں ہمارے حضرت نے الحمدللہ ہم کو جو تفوہ سکھایا اور دین میں سب سے افضل چیزوں پر عمل کرنا سکھلایا اصل تو یہ سب سے بڑی چیز سب سے بڑی نعمت کہ دین کی حقیقت ہم کو بدلائی دین کی حقیقت عام طور پہ لوگ جانتے نہیں عام طور پہ دین کی کسی کو سمجھتے نہیں. کہ نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا زکات دے دی, دی اور کچھ خیرات کر دی اور حج حرض ہوا تو حج کر لیا لیکن دین کی حقیقت اللہ پہ فدا ہونا ہے اللہ پر فدا ہونا اللہ اور اس کے رسول پر فدا ہونا تو بس چونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق سب سے بڑا تعلق اللہ تعالیٰ سے لیکن دوسری چیزوں سے دوسرے لوگوں سے تعلق بھی ہے اللہ ہی کے لیے اگر رکھے گا تو وہ اللہ کے تعلق میں شمار ہوگا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق ہمارا جو ہے وہ اللہ کے لیے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونا اللہ ہی پر فدا ہونا ہے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا نہ صرف گناہ چھوڑنا ایک گناہ چھوڑنے کا جو شعبہ ہے دین کا اتنا اہم شعبہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی دوستی موقف ہے اور اس, اس کے متعلق بہت کم جگہ آپ بیان پائیں گے بہت کم بات پائیں گے آپ زیادہ تر دردرس و تدریس میں علمیت ہوتی ہیں اور بڑے بڑے تقائق ہوتے ہیں بڑی بڑی علمی باتیں ہوتی ہیں اور بہت سی دعائیں بھی دی جاتی ہیں بہت سے احکامات بتلائے جاتے ہیں لیکن سب سے بڑا حکم کہ یا الذین آمنوا اس پر بیان گوشال شاعری کو کوئی کرتا ہو ہاں جن کا تعلق ہمارے مرشد سے ہے وہی اس مضمون کو بیان کرتے ہیں اکثر جگہ یہ مضمون یوں پیکا پڑ جاتا ہے کہ لوگ طبوہ کو بیان کرنے سے کرتے ہیں گناہوں سے اگر روکیں گے تو لوگ اٹھ کے بھاگ گئے گے پھر گے بھی کیونکہ گناہ گناہ چھوڑنے میں نانی ہی مرتی ہے نماز پڑھنے میں زکات دینے میں روزہ رکھنے میں اور دوسرے مال خیر کرنے میں تو مزہ بھی آتا ہے اور اطمینان بھی ہوتا ہے کہ بھائی لوگ دیکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جہاں گناہ سے بچنے بچنے کا موقع آتا ہے تو وہاں فوراً برادری کا خوف معاشرے کا خوف اور سارے تعلقات کا خوف آڑے آ جاتا ہے اور اللہ کے تعلق اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے کتنا تعلق ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی وہ اللہ کی نافرمانی سے سارے سارے لوگوں کی رکاوٹوں کو پار کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا یہاں محبت کا امتحان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے اعلیٰ سلسلے سے ہمیں جوڑا الحمد لیدہ اور پھر دین کو محبت کے ساتھ سیکھ لانا یہ خادثہ ہمارے مشرین کا رہا اور ہمارے بہت سے بتابرین کا رہا دین کو محبت سے سیکھ لانا محبت ہی محبت میرے نشا جو ہیں زندگی میری پابند سنت رہے ان کو عمان ہے یعنی کے گناہ چھوڑنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام کام سنت کے مطابق ہو جائیں کیونکہ سنت کے مطابق جو کام نہیں ہوگا وہ مقبول نہیں ہوگا قبول نہیں ہے اللہ کے اللہ نے یہ طریقہ ہمارے زندگی کا وہی مقبول اور پسند فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لقد کان الخم ہی رسول اللہ نے اس کہ یہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے پسندیدہ شخصیت پسندیدہ ترین شخصیت پسندیدہ ترین طریقہ تو جو اس راستے سے آئے گا اس کا تو کام قبول ہو جائے گا اور جو اس راستے سے نہیں آئے گا وہ غیر مقبول رہے گا قبول نہیں ہے میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے تو قبول ہے صحیح اگر اس میں کوئی لفزش کمزوری ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما کے قبول ہوگا لیکن اگر خلاف سنت کام ہوگا تو اس کی قبولیت نہیں بس میرے دل میں تیری مہا رہے بس میرے دل میں تیری مہا رہے بندے سنک رے زندگی میری پا بندے سنکر ہے بس میرے دل مت رہے سام سو پے سامنے سو پے پیا مت رے سب بنا ری میری پارک رے سب سے میری میں پارک رے سن سی پیا سب بنا سے تری پالت بس میرے دل میں تیری مت رائے زندگی میری پا بندے سنت رہے گا ایسا مطلب ہے اور اتنا مطلب ہے جو گناہ سے روکتے اس سے زیادہ خوف مطلوب نہیں ہے کہ آدمی گھر گھر کاپنے لگے اور اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اگر خطا ہو جائے تو توبہ کا راستہ کھلا ہے توبہ کر لے معافی مانگ لے پھر معاف ہو جائے گا اور اللہ کا محبوب ہو جائے گا میں جہاں جس سے میں <watering> جہاں رہو جس سے گرو میرا تپاندار مت رے میرا تپ ہمیں شاندار مت رے یہاں سے خاص سے ادب کی مرادی ہے کہ جیسے ہوائی جہاز میں سفر ہوتا ہے بعض اوقات عمرے کے سفر پہ جا رہے حج پہ جا رہے ہیں اتنے مبارک سفر پہ جانے کے بعد اگر نگاہ کی حفاظت نہ رہی یعنی اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے کرنا اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے اور آنکھوں پر دنا ہے اور لانت اللہ تعالی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت یعنی بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بہت سے نادانی میں وہ نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے اتنا نور سمیٹ کے لائے وہاں سے حج کا عمرے کا اور عبادات کا اور قاضے کی زیارت کا لیکن سارے کا سارا نور جو ہے وہ ایک ہی بد نگاہی سے برباد ہو گیا اس لیے فرمایا کہ جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں چاہے ہوائی جہاز ہو چاہے زمین ہو مسجد ہو مارکیٹ ہو ایئرپورٹ ہو ریلوے سٹیشن ہو ہاسپٹل ہو مارکیٹ ہو کوئی بھی جگہ ہو اصلی باخدا تو وہ ہے جتنا مسجد میں باخودا اتنا ہی وہ باہر بھی باخودا ہو یہ نہ ہو کہ عمرہ کر کے آئی ہیں حجت بھی ہاتھ میں تبدیلی کیے اور ٹی وی بھی دیکھ رہی ہیں اور فلمیں بھی دیکھ رہی ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ دیکھتے بھی جاتے ہیں اور استحفیل اللہ استحفی اللہ کہ یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ استغفار خود استغفار کے कि کہ دیکھ بھی رہے گناہ بھی کر رہے ہیں اور استغبار بھی پڑھ رہے ہیں جہیرو جام رہوں میرا تقوام میں شاد میرا تکو میں شاد گیس نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ پیش گیا پانی کی تکلیف ہو گئی کاٹا چپ گیا مچھر نے کاٹ لیا یا کوئی بھی پریشانی کی بات ہو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے موقع پر اندی و اندا ہلیہ جاجی ہوں تھے یہ سنت ہے رام صلی اللہ علیہ وسلم انا لاہی وا لاجی ہوں کاٹا چپ جاتا تھا یا چراغ پوچھ جاتا تھا یا تسما جوتے کا ٹوٹ جاتا تھا کوئی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم للہی و اتنا ال ہی پڑھتے تھے اس سنت کو ہم بھی اپنا ہے کوئی بات ایسی ہو جائے خدا نہ پالتا تو اتنا للہ و اتنا علیہ وجہ اس کے کیا بعض لوگ بجلی کے محکمے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے یا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا جس سے مصیبت پہنچی ہے اس کو برا کہہ دیا طرح تو یہ چیز غیبت بھی ہو جاتی ہے اور سے کلانی بھی ہو سکتی ہے اور گناہ میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور اگر ہم ہندا لیل جائے وہ لے راجیو پڑھ لیں گے تو یہی مصیبت ہمارے کے بائک سے حجب ہو جائے گی سنت کو جائے سب اپنے یاد رکھے اور کئی ایسا موقع ہو تو یہ ہندا لیل جائے وہ لے ہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نورت رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نورت رہے بے نام کی دل میں درد رہے بے نام کی دل میں دادت رہے ساری دنیا دنیا کیا ہے بتاتا رہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ دنیا وہ ہے جو, جو نفرت اس سے کرنی ہے جو چیز اللہ سے دور کر دے اور جو چیز اللہ سے دور نہ کرے وہ دنیا نہیں ہے حضرت مولانا رومی کا شعر سنا دیتے کہ چیز تو دنیا اس خدا معافی بدھ دنیاداری کیا چیز ہے دنیا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتے بس جس چیز سے غفلت پیدا ہو رہی ہو اس کو چھوڑ دو اس سے نفرت رہے یہ نہیں انہیں خماشو نفرو یہ بیوی بچے اور دولت مال ہو پیسہ ہو گاڑی ہو جو بھی نعمت ہو وہ سب اللہ کی عطا ہے لیکن اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے غفلت کرنے والی اللہ سے غافل کرنے والی وہ دنیا ہے اور جو یہ نعمتیں ان سے خوب محبت کرو فائدہ اٹھاؤ بی بچوں سے محبت کرو ماں باپ سے محبت کرو بھائی بہن سے محبت کرو رشتہ داروں سے دوستوں سے سب سے محبت کرو لیکن دنیا وہ ہے جو اللہ سے ظاہر کرتے دے جو چیز اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے ساری دنیا ہی سے کو نظرت رہے بس تیرے نام کی دل میں داست بس تیرے نام کی دل میں داست رہے میرے دل میں تیرا کر الفت رہے پتر ہے میری دنیا پت سلا متر ہے میری دنیا پت سلامت رہے پس میرے دل میں تیری محا رہے رہے آش قوم میرا تام ملک جائے گا آج میں میرا تمام جائے گا اپنے پر آنا دامر ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی کیا کیا علامت ہے کہ ہر وقت تو وہ اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا مولا ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کی ناراضگی کا کام تو نہیں کر رہے ہمارا محبوب ہماری سمجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے ہر وقت اس جستجو میں رہتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر خطا ہو جاتی ہے تو جب تک رو رو کر اللہ کا منع ہی لیتے ان کو ہی نہیں آتا مولانا جی جی فرماتے سالق ہزارہ غمت دل, دل, دل کے لئے کہ ان کے دل کا گلشتا جو اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے اللہ کی تجلیات سے آباد ہوتا ہے اس گلستان کے اندر سے ایک تنکا بھی اگر کم ہو جاتا ہے تو وہ لڑک جاتے, جاتے ہیں اللہ کی ناراضگی خوف سے بے چین ہو جاتے ہیں فورا توبہ و آبزاری اور گریا ازاری کر کے پھر اللہ کو منا لیتے ہیں لکھ جائے گا اپنے کرنا کا مت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے زندگی میری پا بندے سن مت رہے تیری مرنی پہ ہر ہار نی کے ہر آر دو دل میں بھی اس کی نا حسر ہے اور دل میں بھی اس کی نا حسر ہے گنا کا جو مزہ ہے دل میں آصف جو اللہ کا سچا آشف ہوتا ہے اس کو گناہ کی حسرت بھی نہیں ہوتی ایک کاش میں ایک گناہ کر لیتا کیونکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں قرار پا جاتی ہے اور جس کو اللہ نے فرمایا وہ اللہ دینا آمن ہوں کے دلوں کے اندر دل اللہ کی محبت اشد ہو گئی سب سے زیادہ شدید کی محبت جائز ہے مال کی محبت شدید ہو جائز ہے بیوی بچوں کی محبت شدید ہو جائز لیکن اللہ کی محبت اشد ہو سب سے زیادہ سلامت یہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے پھر نہ مال دیکھے نہ بیوی بچے دیکھے نہ رشتہ دار دیکھے جو اللہ کا حکم ہو اس کو پورا کر دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اشد ہے اور اس کی دل, گناہ کی حسرت بھی نہ رہے کہ کاش میں یہ کر لیتا یہ کاش کاش کرنا عاشقوں کا کام نہیں ہے اگرچہ دل کاش کاش کرے اور پاش پاٹ ہوتا رہے لیکن اللہ اللہ کے حکم کو پورا کرے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اس دل کو پانچ پاٹ کرنے کے بڑے بڑے انعامات ہیں ٹوٹے ہوئے دل میں پانچ پانچ دل کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا گھر منا لیتے ہیں اللہ کو ایسا گھر پسند ہے ایسا دل پسند ہے ٹوٹا ہوا تو اللہ کے لیے ٹوٹا ہوا تقیسمانی صاحب کے درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد جو اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے اپنی دل کی بات نہیں مانتا اور خصوصاً یہ میرے چھوٹے جوان جو بچے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہانی جوان کی جو عبادت ہے اور جوانی میں گناہوں سے بچ لوگے وہ بہت بڑی بہت بڑی دولت ہے کہ اب بڑھاپے کو پہنچو گے آخر ہر ایک نے بڑھاپا دیکھنا ہی ہے بڑھاپے میں جو تمہارا عمل ہوگا وہ اس کا بھی ثواب ہوگا لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ قیمتی جوانی کا وقت ہے اس, اس وقت جو تم ایک گناہ سے بچ جاؤ گے بڑھاپے کے گناہ ایک گناہ سے بچنے سے کئی ہزار گناہ زیادہ اللہ کو پسند ہے کئی طرح بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ پیار آتا ہے کیونکہ جوانی میں تقاضا شدید ہوتا ہے گناہ کا بڑھاپے میں کمزور پڑ جاتا ہے جوانی میں جتنا شدید تقاضا ہوگا گناہ کا اور اس پر عمل نہیں کرے گا تو اتنا ہی شریف دل ٹوٹے گا مجاہدہ آئے, آئے گا تو یہ بھی عبادت اللہ کو جبانی کی سب سے زیادہ پسند ہے تیری مرضی ہو اور دل میں بھی اس کی نہ رہے بس میرے دل میں تیری تیر رہے پتر کی میری پا بندے سنت رہے نیر بس دل میں دردے مہار پت گے نیر بس دل میں در دے مہار مدرے میری دنیا ہے ال پت سنا مدر میری دنیا ار پت سنا مدر ہے میرے بس میں درد مہار پد رہے میری دنیا مت سلا مت رہے بس میرے دل میں تیری مہا بت رہے زندگی میری پا بندے سنت رہے آشی سے لوگ شب قلب میں ہیلو جی کون جی بات مضمون بھی وہیں سے آ جاتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کسی کی فرمائش پہ اشعار پڑھے تھے وہی مضمون اس میں آگے پردیش میں تذکر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ ایسا زبردست پکوان ہیں جب پڑھتا ہوں بڑی عبرت ہوتی ہے بڑی نصیحت ہوتی ہے بہت تسلی ہوتی ہے یہ دنیا کا یہ پردیس ہے یہاں کی مشکلات یہاں کی تکالیف یہاں کے مجاہدے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تھوڑے دن کی عالمی بات ہے اس کے بعد جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ مزے میں رہے گا اور جس نے جتنا زیادہ راضی کیا ہوگا اتنا ہی مزے میں رہے گا آخرت کے وطن اصلی کا تزکیا دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکیا سید سلیمان ندوی صاحب نے حضرت والا کی نعت صوبہ تہوار چلے جب نبی کے قدم پڑی یہ سید سلیمان ندوی یہ بھی علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے جو ہے یہ بھی حضرت والا سے سلمان ندوی صاحب نے حضرت والا کی نانچ سوہ تہوار چلے جب نبی کے قدم پڑھی اور انگریزی میں ترجمہ بھی کیا اس کے بعد مولانا ممتاز الحق صاحب کے بیٹے مولانا مصطفیٰ کامل نے جو امریکہ سے آئے ہیں حضرت والا کے اشعار پڑھے اور جب یہ شعر پڑھا میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ چاہے زمین پر رہو چاہے فضاؤں میں اڑتے رہو ہر جگہ تقویٰ سے رہو اور نظروں کی حفاظت کرو زمین پر تو لوگ حسینوں سے حفاظت کر بھی دیتے ہیں مگر فضاؤں میں جہاز پر ایئر ہاسٹل کو دیکھ کر نوے فیصد لوگ پاگل ہو جاتے ہیں جب وہ پوچھتی ہے کہ جناب کیا چاہیے بس پھر کچھ نہ پوچھئے زبان سے تمہارے شرم کے کچھ نہیں کہتے مگر ان کی آنکھیں کہہ دیتی ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں حتیٰ کہ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں یہاں تک کے भी بھی سفید ہو گئی ہیں جب یہ روسس آتی ہے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے چاہتے ہیں آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے یعنی اپنی صورت دیکھیے کہ سفید ریش بابا بایو گستانی معلوم ہو رہے ہیں مگر نظر مار کر مزہ لے رہے ہیں یہ روسز بھی سمجھتی ہے ہے مثلاً ٹربن سے جوہانس برگ جا رہا ہے اب ایئر ہاسٹ کو ٹکٹکی ٹک باندھ کر دیکھ رہے ہیں آتے جاتے اس, کو اس کا آگا پیچھا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جب جوہانس برگ آ گیا تو اپنا بیگ سنبھالے سنبھالے گی اور کمر مٹکاتی ہوئی کلو بنا کر چلی جائے گی اور یہ منہ کھولے ہوئے دیکھتے رہ جائیں گے کیا یہ بیوقوفی نہیں ہے گداپت نہیں ہے ہماپت نہیں ہے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بد نظری اور عشق مجازی کا مرغ بے رقوبوں کو ہوتا ہے جتنے بھی عشق باز ہیں سب بے وقوف اور اہمک ہیں انجام کی ان کو خبر نہیں بعض لوگوں نے نظر تو بچا دی لیکن دل میں تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ مل جاتی گناہ کی تمنا رکھنے والا بھی ولی اللہ نہیں ہے کیونکہ دل سے نا فرمان ہے جو حضرت کا شعر تھا اور اس کی حسرت بھی نہ رہے یہ اس کی تشریح ہے فرمایا گناہ کی تمنا رکھنے والا بھی ولی اللہ نہیں ہے کیونکہ دل سے نافرمان ہے ولی اللہ وہ ہے جو آپ کو بھی بچائے دل کو بھی بچائے اللہ کے ناراضگی کے اعمال سے نفرت رکھے اگر دل سے یہ تمنا کی کہ کاش یہ مل جاتی تو دل مسلمان کہاں رہا چاندنی فرما بردار کہاں رہا دل نافرمان ہو گیا اور نافرمان اللہ نہیں ہو سکتا بس یہ دو عمل کر لو انشاء اللہ وہی اللہ ہو کر مرو گے میں تو چار کام ہے تو چار کام لیکن صارحین کے مجمع میں دو ہی کام بتاتا ہوں کیونکہ داڑھی تو سب کے ایک مٹھی ہے اور پائجامہ بھی ٹکنوں سے اوپر ہے ہی لہذا اب دو کام ہیں نظر کی حفاظت اور دوسرا دل کی حفاظت بس یہ دو کام مشکل ہیں جن میں بڑے بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں جو اشراف چاش اوابین تعجب پڑھتے ہیں اور ہر وقت کھٹا کھٹ خٹ تجوی پڑھتے ہیں لیکن جب کوئی حسین عورت آ جاتی ہے تو اس کو دیکھنے لگتے ہیں یہی وقت ہے کہ نظر بچاؤ اور دل توڑ دو تمہاری ہزار تذبیحات سے یہ افضل ہے کہ اپنا دل توڑ دو اور خدا کا حکم نہ توڑو ولی اللہ کی یہ پہچان ہے کہ جب حسین عورتیں سامنے آئیں خصوصاً ہوائی جہاز پر جب یہ روسے سامنے سے گزرے تو ولی اللہ وہ ہے جو اس کو سامنے سے بھی نہ دیکھے پیچھے سے بھی نہ دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں ایک آگے ایک پیچھے جب سامنے سے آتی ہے تو شیطان دکھاتا ہے کہ ان کی دو ٹانگوں کے درمیان جانے کا راستہ ہے تم کہاں جا رہے ہو اس راستے میں کیوں نہیں جاتے اور جب سامنے سے گزر جاتی ہے تو اس کا پیچھا دکھاتا ہے کہ دیکھو اس میں کیا مزہ ہوگا اس لیے عورتوں کا نہ آگا دیکھو نہ پیچھا تھوڑی دیر کا مجحدہ ہے مثلا جوہانس برف سے گربن ایک گھنٹے کا سفر ہے کیا مشکل ہے کہ ایک گھنٹے تک با خدا رہو آہ آہ اللہ کی یاد میں مشغول رہو چائے کو پوچھے تو نگاہ نیچی کر کے کہہ دو کہ ہاں چائے لاؤ چائے مانگنے کے لیے دیکھنا کیا ضروری ہے ہم جب ہمارے اللہ نے ہم کو دیکھنا حرام فرما دیا تو اللہ پر فدا نہ ہوگے تو کس پر فدا ہوگے اپنی قیمت کو پہچانو ہو وہ شخص اپنی قیمت کو گرا دیتا ہے جو غیر اللہ پر فدا ہوتا ہے یہی یہ جس کو آج لڑچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو یہ جب اسی برس کی ہو گئی اور پستان ایک ایک کٹ لٹک گئے آنکھیں تھس گئیں گال پچک گئے دانت نہیں رہے کمر چک گئی اب اس سے بھاگو گے تو کیا کمال ہے اب تو کافر بھی بھاگے گا یہودی بھی بھاگے گا عیسائی بھی بھاگے گا کمال یہ ہے کہ عین شباب حسن سامنے ہو پھر تم اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس کو پیس کر رکھو نفس کی مت سنو نفس تمہارا دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندا ادو بھی کفی جم پیک تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے سب دشمنوں سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے نفس سے جنگ کرنا صرف مسلمان کی شان ہے دنیا میں کسی قوم کے اندر نفس سے جنگ نہیں ہے یہودی ہو عیسائی ہو ہندو ہو کوئی بھی ہو نفس سے جنگ نہیں کرتا کیونکہ کافر کو کبھی گناہ کا وسوسہ نہیں آتا تو گنا میں ملوث ہی ہے سب سے بڑا گناہ جرم عظیم ان کا کفر ہے ان کا دل جو ہے بالکل ظلمت پیدا ہوتا ہے تو ان کو کبھی وسوسے نہیں آتے کافر کو گناہ نہیں وہ جو کام چار کی چاہتا ہے سانٹ کی طرح کر ڈالتے ہیں یہ صرف مسلمان ہی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وس وسا اسی کو آتا ہے وہ فرمایا کہ کوئی بھی ہندو عیسائی یہودی ہندو کوئی بھی کوئی بھی ہو نفس سے جنگ نہیں کرتا نفس سے جنگ کرنا صرف اسلام نے سکھایا ایمان نے سکھایا اور مومن کی شان ہے جو نفس سے جنگ کرتا ہے ارشاد کرنا ہے کہ بزرگ دین کی صحبت سے اور ان کے غلاموں کی صحبت سے کیا حاصل کرنا چاہیے غلام اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں بھی شامل ہو جاؤں بزرگوں کی غلامی تو میں نے کی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لہذا بزرگان دین کی یا ان کے غلاموں کی صحبت مل جائے تو کیا چیز حاصل کرنی چاہیے روزہ نماز تو سب ہم سیکھ لیتے ہیں اللہ والوں سے اور ان کے غلاموں سے تقوا سیکھنا چاہیے کہ گناہوں سے بچنا آ جائے گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے کہ چاہے کتنی حسین عورت ہو کتنا حسین لڑکا ہو اس کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ولی اللہ بن جاؤ گے آنکھ کی حفاظت کرو اور دل کی حفاظت کرو بعض آدمی نگاہ تو نیچی کر لیتا ہے مگر دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ شکل بہت خوبصورت تھی اگر مل جاتی تو ہم یوں توں کر لیتے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خیال مت پکاؤ بلا قصد آ جائے تو معاف ہے لیکن ارادہ کر کے گندا خیال نہ لاؤ یہی سوچو کہ ہمارے اللہ نے جب اس کو آرام فرمایا تو ہم ان کے بندے ہیں ہم کیوں یہ کام کریں یہ دو کام کر لیجئے سب کے سب ان شاء اللہ تعالیٰ سو فیصد ولی اللہ ہو جائیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا یا لمخن تو پھر سدور اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت اور جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہو خوب جانتا ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز لیکن یہ بچہ مشکل ہے ہمت سے کام لینا پڑے گا آسانی سے نگاہ نہیں جھکتی بڑے بڑے پیل ہو جاتے ہیں جب سامنے خوبصورت عورت آتی ہے ذکر و فکر کرو اللہ کا مراقبہ کرو اسبار گناہ سے دور رہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے متقی بنا دے مقام سلوک کی کنجی پروفیسر سید سلمان ندوی کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مرید کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ شیخ کی جہاں تک سمجھ ہے وہاں تک میری رسائی نہیں شہر جس بلند مقام سے دیکھتا ہے اس مقام پر میں نہیں ہوں شہر کی محبت محتاح ہے تمام مقامات کی یعنی کنجی ہے تمام مقامات کی اگر تمام مقامات علاحیہ کو طے کرنا ہے تو شہر کی محبت اس کی کنجی ہے جتنی کی محبت ہوگی اتنی ہی اللہ کی محبت ہوگی یہ فائدہ کلیہ ہے اس کا اللہ کی محبت حاصل کرنی ہو تو شہر کی محبت مانگو گی اور شہر سے محبت کرو گی اور جو اسباب ہیں شہر کی محبت کے ان کو اختیار کرو اس کو خوش رکھو آنا جانا رکھو توازن سے رہو یہ سب اس یہ سب طریقے سے اور اس کی اطاعت کرو سب سے بڑھ کے اس شہر جو بتلا دے اس پر پورا پورا عمل کرو اور پھر اطلاعی کرو عمل کی تو اس سے شہر کو خوشی ہوتی ہے اگر سچا شہف ہوتا ہے اس کو کوئی ایک کروڑ روپیہ ہتھی بھی دے دے اور دوسرا شخص جو ہے وہ ایک گناہ کو چھوڑنے کی اطلاع کرے میں نے یہ گناہ چھوڑ دیا تمہاری تربیت سے آپ کی تربیت سے اور آپ کے نصیحتوں کی برکت سے صحبت کی برکت سے تو اس کو ایک کروڑ سے کئی زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی مریض جو ہے کوئی بتائے اطلاع کرے کہ ہم نے یہ فلاں گنا کرتے تھے عادت میں عادت تھی ہماری ہم ام نے چھوڑ دیا اس سے کئی زیادہ خوشی اس کو اس بات کی ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کی محبت کو مانگا مانگنا بھی سکھایا ہے حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ عملی اصل کا حکبت وہ حکم یو حبک یہ اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان, ان, ان کا بھی سوال کرتا ہوں آپ سے ان کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں یعنی میں بھی ان سے محبت کروں اور بہت عملی یوم یونی اعلان اور وہ عمل جو آپ کو محبوب ہے جس سے آپ کی محبت ملتی ہے اس کا بھی سوال تو یہ علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے والد صاحب تھے پروفیسر سید سلمان ندوی کے وہ یہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے درمیان اللہ والوں کی محبت کو کیوں مانگ کہ اللہ اللہ کی محبت اور اعمال کی محبت کو درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو مانگ معلوم ہوا کہ اس درمیان درمیان والی محبت جو ہے وہ دونوں چیزوں کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ کی محبت بھی اللہ والوں سے ملتی ہے اور ان اعمال کی ہمت اور توفیر اور محبت بھی اللہ والوں سے ملتی ہے جو اللہ کو محبوب ہے اور یہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے اللہ تعالی عمل کی توحیر مصیب اور کیا ہے لطیفہ سنائے اچھا والا لطیفہ یاد ہے چلو لطیفہ سنائے گا اللہ تعالیٰ <Lt Spider> एक, एक होता बीवी कहता है, बात खाना चाहेंगे तो बीवी कहती है अच्छा आदि में बात से मैं बैठ कर खाना खाएंगे <laughs> ایک ایک بچے آتے تم اسکول نکل لو سمجھ نہیں آ رہ تم سے کیوں تو اس لیے میرے منہ سے نکل رہا آؤ, عم, عم, عم, رہ نہیں ہے اور ہسو اس لیے پیچھے سے لے کر آ رہا لطیفہ کوئی نہیں سنا ہے ایسی عادت ہے اگر تیاری کریں کیا تم یاد ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیہ